وہی کی کیا ضرورت ہے نبی کی نبوت کا انکار ہے یہ کہنا کہ دونوں کا علم برابر ہے ربض الجلال والاکرام خزانوں کا مالک ہے قوتوں کا مالک ہے اللہ اکبر ام من اللہ خزان عمان و نزل ہو اللہ بق قدر معلوم ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں لیکن ہم لوگوں کے مزاج اور ان کے حساب سے نازل کرتے ہیں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 میں ان مجاہدوں کو گنا سے بچا لیتا ہوں میں رب ان مجاہدوں کو گنا گار قرار نہیں دیتا جو آتے ہیں تیرے پاس